بتر نماز عشاء کو چھوڑنا کیسا ہے بطر نماز جو عشاء میں پڑھی جاتی ہے اس کو چھوڑنا کیسا ہے نہیں کائ کے لیے چھوڑے دیکھیے اس میں ایک چھوڑنے کا تو یہ ہے طریقہ کہ عشاء کی نماز پڑھے اور وطر چھوڑ دے مگر اس وطر چھوڑنے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وطر کو تحجد کے ساتھ پڑھے ٹھیک اب اس میں دو قول ایک تو یہ کہ اس نے وطر نہیں پڑھے ایک فکر رہے گی کہ مجھے تحجد میں اٹھنا ہے اور فکر میں وہ اٹھے گا تو تحجود میں ویتر پڑے اور ایک قول یہ ہے کہ خدانہ خواصہ ہمارے جیسے دنیا دار آدمی کی آنکھ لگ گئی تحج تو گئی وطر بھی چلے گا ٹھیک تو اب ایک قل یہ حسب حال ہے یہ کہ ایک آدمی کو واقعی اتنا اپنے اوپر اعتماد ہے کہ بڑی پابندی سے وہ اٹھتا ہے تو وہ اگر وطر چھوڑ کر تحجد کی نماز سے ملا لے وطر تو اس کے لیے جائے مگر یہ خطرہ ہما وقت ہے کہ خدانہ خواصہ تحج تو نفل ہے اس میں اگر آنکھ لگ گئی تو تحجود تو نفل ہے یہ واجب ہے یہ واجب بھی چلی جائے کہ تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ وطر کو پڑھ لیا جائے موخر نہ کیا جائے اور اس طرح بلاوج موخر کریں تو پھر آدمی بھول جاتا ہے جب گھر باہر نکلے نا پھر صبح یاد آتا ہے کہ کل کی ہم نے ویتر نہیں پڑھی